مصائب میں کبھی شکایت لب لانا وہ کر کے مبتلا بندوں کو اپنے آزماتا ہے الحمدللہ رب العالمین و والسلام على سید المرسلین اما بعد فاحود بالله من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سولاسلام یا رسول اللہ یا رسول والا علی کباس ہابکیا حبیب اللہ سلاۃ والسلام السلام یا نبی اللہ وعلا آلک نور اللہ پیچھے میٹھے اس کا ہی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خوشیت عاشق حضرت بانی دامت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیا صاحب اطار قادری رضوی زیائی دامت برکات ملا اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ عزا وجل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن عجوب تعہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے جب تم سلیم علیہ پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں میٹھے میٹھے اسکیم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخاری کے مقدس جذبے کے تحت الحمد عزوجل مدنی چینل پر سلسلہ روحانی علاج میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اس سلسلے میں الحمد ہمارے پاس آڈیو اور ویڈیو سوالات موجود ہیں اور ان کے جوابات مجلس سے مکتوبات و تعویزات اتاریہ کے اسلامی بھائی قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین اور آیات و دعاؤں کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اتنا نفع بخش سلسلہ ہے کہ اس میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنے پاس لکھ لیں اور لکھنے کی بڑی فضیلت ہے چنانچہ حضرت سیدنا انس صدی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس فرمان حفاظت نشان کہ قید العلم بل کتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے اور ثواب کے حصول کے لیے مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائی اور ناظرین سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی اگر آپ سے ہو سکے تو آپ اپنی ڈائری اور پین لے لیں انشاءاللہ جو اوراد و وظائف بتائے جائیں گے تو انشاءاللہ شاء اسے آپ نوٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے اس کے اندر بڑی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ عزوجل اللہ لہٰذا ضرورت مدنی پھول اور یہ دعائیں لکھ لیں انشاءاللہ آپ کو کام بھی آئیں گی انشاء اللہ صلی الله عليه وسلم امید ہے آپ تیاری فرما کر آ چکے ہوں گے اور ڈائری اور پین ہاتھ میں ہوگی آپ کے تو آئیے سب سے پہلے آپ کو ایک آڈیو سوال سناتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے مجلس کے اسلائی بھائی اس کا جواب عنایت فرمائیں گے سلو محمد میں سجاد سردار آباد سے بات کر رہا ہوں سر میرا ایک دوست آرمی میں ہے تو اس کو بلڈ کینسر ہے اس کے لیے کوئی روحانی علاج کوئی ورد وغیرہ بتا دیں سجاد بھائی سردار آباد سے ہیں ان کے دوست کو بلڈ کینسر ہے اس کا کوئی علاج اگر عنایت فرما دیں سجاد بھائی اللہ تبارک کا وطالعہ آپ کے دوست کو اس بلڈ کینسر کے مرض سے شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیات فرمائے سجاد بھائی آپ اپنے دوست کو حوصلہ دیجیے تسلی دیجیے کہ بالکل ہمت نہ ہارے ان شاء اللہ آپ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے اللہ تبارک کا وطالعہ ہی حقیقت میں شافی المراض یعنی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے یہ یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی مرض لا علاج نہیں مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کا فرمانے صحت نشان ہے ہر بیماری کی دوا ہے جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے اس حدیث مبارکہ سے ڈاکٹروں کے اس کی بھی تردید ہو گئی کہ کینسر یا پلا بیماری لا علاج ہے یقیناً بُڑھاپے اور موت کے سوا کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جس کی دوا نہ ہاں ہا یہ بات الگ ہے کئی امراض کا علاج اطبا اب تک دریافت نہیں کر پائے تو بہرحال سجاد بھائی آپ کے دوست کو چونکہ بلڈ کینسر ہے تو اس مرض سے صحت کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے جملہ امراض سے شفا کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برخاتم الدنی پنصورہ کے باب فیضان اواد میں لکھا ہے جس کا نام ہی شفاء امراض ہے وہ سماعت فرما لیجئے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہ و عافیت الابدان و شفائہ و نور الابصار و بیائہ و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم اسی درد پاک کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے اللہم صل على سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم <تصفح> یہ ضرور پاک باوزو مریض کو کاغذ پر لکھ کر دیں کہ زبان سے یہ چاٹیں پھر یہی کاغذ پانی میں گھول کر تا حصول شفا پلاتے رہیں اور شفا ہونے تک یہ عمل مسلسل کرتے رہیں بے عز یعنی اللہ کے حکم سے موت کے سوا ہر, ہر مرض کو مفید ہے سبحان اللہ اللہ. بھائی آپ بھی یہ عمل اپنے دوست کو بتا دیجیے اور اپنے دوست کے لیے یہ عمل آپ بھی کر لیجیے انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے دوست جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں گے انشاء اللہ. ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے تفیم فرمائی اور مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ابھی کچھ ہی دیر قبل میرے شیخت طریقت امیر سنت مدنی مذاکرہ آپ کا رمضان اور مبارک کا یہ ریپیٹ جاری و ساری تھا تو اس کے اندر بھی یہی آپ نے ارشا فرمایا کہ کینسر یا کسی بھی بیماری کے حوالے سے یہ کہنا کہ لا علاج ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بیماری اتاری ہے اس کا علاج بھی نازل فرمایا ہے یہ ہے کہ ہم اس علاج تک پہنچ جائیں م. آپ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ کینسر کا علاج یہ جو موجودہ کیا جاتا ہے یہ ضرور نہیں کہ کارگر ہو اور یہ اثر دکھائے لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بات ضرور ہے کہ الحمد للہ تاویزات کے بستے پر آنے والے کئی کینسر کے مریض یہ شفایاب ہوئے ہیں م. م. الحمدللہ للہ ان کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی یہ جو بھی معاملات تھے یقیناً موت یہ تو برحق ہے جس کا جس وقت وقت آنا ہے اس وقت اس چیز کو آنا ہے ظاہری بات ہے اس کو نہیں ٹالا جا سکتا کیونکہ کل نفسن ذاق الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو یہاں پر اسلامی بھائیوں کے لیے میں اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بہار آپ کو سناتا ہوں کہ غوث العظم علی رحمت اللہ الاکرم کی محبت اور اولیاء کرام کی چاہت رکھنے والوں کے لیے الحمدللہ کئی قسم کے انعامات ہوتے ہیں چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ علاقہ اور گلستان مصطفیٰ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا خلاصہ ہے کہ میں نے ایک ایسے اسلامی بھائی کو تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مدینہ الاولیا ملتان شریف میں ہونے والے بین الاقوامی روزہ سکن تو بر اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی جن کی بیٹی کو جگر کا کینسر تھا وہ دعا شفا کا جذبہ لیے سنت تو بر اجتماع میں شریک ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ میں نے اجتماع پاک میں خوب دعا کی الحمدللہ عزوجل واپسی کے بعد جب بیٹی کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر حیران رہ گئے کیونکہ اس کے جگر کا کینسر ختم ہو چکا تھا ڈاکٹروں کی پوری ٹیم حیرت زدہ تھی کہ آخر کینسر گیا کہاں جبکہ حالت اس قدر خراب تھی کہ اجتماع پارک میں جانے سے پہلے اس لڑکی کے جگر سے روزانہ کم از کم ایک سرنج بھر کر مواد گندہ جو مواد ہوتا ہے وہ نکالا جاتا تھا الحمدللہ الحمد للہ یا پاک میں شرکت کی برکت سے اب اس لڑکی کے جگر میں کینسر کا نام و نشان تک نہیں ہے اللہ الحمدللہ الحمد للہ بیان وہ لڑکی اب نہ صرف روبہ صحت ہے بلکہ اس کی شادی بھی ہو چکی ہے اگر گھر ہو درد سر یا ہو کینسر دلائے گا تم کو شفا مدنی ماحول شفائیں ملیں گی منائیں ٹلیں گی یقیناً ہے برکت بھرا مدنی ماحول تو یقیناً یہ ایمان افروز بہار سن کر بالخصوص اس وقت یہ سلسلہ جو مدنی چینل پر ملازہ کر رہے ہیں ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش ہمیں بھی دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کی سادت مل جائے اور ہم بھی عاشقان رسول کہ قرب میں مانگی جانے والی دعاؤں کی برکتیں پالیں تو الحمدللہ ان قریب ان خوش بختیوں کا وقت آ چکا ہے سب سے پہلے تو سردار آباد والوں کے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ اور آپ بھی جو, جو سن رہے ہیں سردار آباد فیصلہ آباد میں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ اللہ زمجل پندرہ سولہ سترہ اکتوبر نماز جمعہ تا اتوار ظہر تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا تین روزہ بین الاقوامی سنت بھرا اجتماع آپ کے شہر سردار آباد میں ان اللہ تعالی یہ شروع ہو رہا ہے اور یہ سوال جو آیا تھا یہ بھی سجاد بھائی نے سردار آباد سے کیا تھا لہذا آپ کے لیے بھی بڑی ہے آپ اپنے دوست کو بھی اطلاع دیجئے اور ان شاء اللہ زوجل یہ اجتماع وہاں پر منعقد ہو رہا ہے اس میں ضرور شرکت کیجئے اور آپ نے جو مدینہ الاولیا ملتان شریف کے اجتماع کی بہار سنیں تو الحمد ملتان شریف کا اجتماع بھی قریبی ہے اس ویڈیو سوال کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو ملتان شریف کے اجتماع کی بھی تاریخ عرض کیے دیتا ہوں انشاءاللہ یہ کب ہو رہا ہے تو جہاں جہاں آپ کے آپ کے لیے سہولت ہو اس طرح وہاں شرکت کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے آئیے اب ایک ویڈیو سوال آپ کو سناتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید شاہد حسین ہے ضلع شاہکوٹ میری والدہ صاحب کو چمبلا ٹھیک ہے اس کا کوئی علاج دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور جادنے کا اثر ہے اس کا بھی کوئی مسئلہ بتائیے جی حضرت سید شاہد حسین صاحب نے والدہ کو خارش اور چمبل بھی ہے اور اس کے علاوہ گھر میں لڑائی جھگڑے بھی رہتے ہیں تو دونوں کا روحانی علاج حضرت ارشاد فرمائیے سب سے پہلے تو سید شاہد حسین بھائی کی والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ کو شفاء کام علاج نافیہ فرمائے اور ان کے گھرانے کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے اس مرض کے علاج کے ذم میں ایک ایمان افروز واقع پیش خدمت ہے اسی مدنی بہار میں خارش کے مرض سے نجات کے لیے عمل بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ تو اسے توجہ سے سماج فرمائیے کسی شخص کے خارش ہو گئی اور کسی تدبیر سے فائدہ نہ ہوتا تھا اس نے حجاز مقدس جانے والے قافلے کے ساتھ سفر اختیار کیا مگر آجز آ کر افنا راہ کوفہ شریف میں رک گیا اور امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت مولا مشکل کشا علی مرتابا شیر خدا کر اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مغار فائز الانوار پر مقیم ہو گیا رات جب سویا تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور اس نے خواب میں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جلوائے زیبہ دیکھا اور طلب کر اپنی بیماری کی فریاد کی آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پارا اٹھارہ سورة المؤمنون کی یہ آیت نمبر چودہ پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فکسونا العظام لحمان ثم انشأناہ خلقا آخر وَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ سورة المؤمنون پارا ٹھارا کی آیت نمبر چودہ پڑھی وہ شخص جب صبح اٹھا تو خارج کی بیماری سے مکمل شفا مل چکی تھی تو یہ والی آیت کریمہ جو ابھی سنائی گئی دوبارہ سن لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فک ساون لائے وہ ملحمن ثم انشانہ خلقا اخر فتبارک اللہ <الْخَالِقِينَ> یہ الخالقین یا تکریمہ خارج کا مریض خود پڑ کر اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی دوسرا پڑ کر مریض پر دم کر دے اللہ عزوجل شفا دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ مكتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں بھی اس کا آسان سا نسخہ موجود ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ مہندی پانی کے ذریعے پتلی کر کے اس میں مناسب مقدار میں لیموں نچوڑ کر تھوڑا سا نیلا تھو تھا یہ ایک قسم کا زہر ہوتا ہے اور پنساریوں کے یہاں مل سکتا ہے یہ شامل کر کے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں اس کو آپس میں یکجان کر لیں اور اسے متاثرہ مقام پر لگانا شروع کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل اللہ وجل فائدہ ہوگا یہ علاج حصول شفا جاری رکھنا چاہیے اگر پھر خارش ہو جائے تو دوبارہ بھی یہ علاج کر لینا چاہیے اس سے ان اللہ شفا حاصل ہوگی اس کے علاوہ جیسا کہ سید صاحب نے اپنے گھر کے حوالے سے یہ تذکرہ بھی کیا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں تو لڑائی جھگڑے کا سدباب ہو جائے اس کا بھی ایک وظیفہ پیش خدمت ہے کہ گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے یا ودودو, یا ودودو یا ودودو یا ودودو ایک ہزار ایک بار یعنی ون تھاؤزینڈ اینڈ ون ٹائم اول و آخر گیارہ گیارہ بار یعنی الیون ٹائمز ضرور شریف پڑھ کر نمک پر دم کریں اور کھانے اور سالن وغیرہ میں ڈال دیا کریں جو جو کھائیں گے ان شاء اللہ ان کی آپس میں محبت ہو جائے گی اللہ دیکھیے یہ جو اسلائی بھائی آج کل یہ بڑا عام سا معاملہ ہے کہ گھر کے اندر نہ چکی اتفاقی اور امن و سکون نہیں ہے کیونکہ آدمی سارا دن کام کاج کر کے جب گھر آتا ہے تو سکون کے لیے آتا ہے اور وہیں سکون نہ ہو تو پھر کیا کرے تو ماشاءاللہ اللہ مجلس کے سائن بھائی نے کتنا اچھا علاج تجویز فرمایا کہ یا ودودو ایک ہزار ایک مرتبہ یہ پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کریں اور کھانے سالن وغیرہ چاول پکاتے ہیں سب میں ڈالیں ان اللہ تعالیٰ آپس میں محبت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور جو ہمارے بھائی کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان فرمائے حل فرمائے آئیے اب آپ کو ایک ویڈیو آڈیو سوال, سوال ہم آپ کو سناتے ہیں محمد صلی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ علیہ جی محمد شفیق صلالہ عمان میرے سر میں دانے چھوٹے چھوٹے نکل آتی ہیں الرجی ہے بہت علاج کرایا ہے کچھ آرام نہیں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس لیے مدنی چینل سے میں رجوع کر رہا ہوں آپ کا ادھر نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ اس کا علاج بتا دیں جزاک اللہ خیر کیا فرماتے ہیں حضرت شفیق بھائی کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے شفیق بھائی کو شفا عاجلہ سیاحت نافیات دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع مدن منصورہ کے باب فیضان اوراد میں ہے کہ جو کوئی یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو تین بار پڑھ کر پھوڑے یا پھنسی پر دم کر دے تو انشاءاللہ شاء اللہ شفا حاصل اللہ سبحان ان شاء اس کے علاوہ مکتبت المدینہ کی مطبوع, گھرے گھریلو علاج میں بھی اس کا آسان نسخہ موجود ہے کہ اگر دانے ستاتے ہوں یعنی دانے یا پھوڑے پھنسی زیادہ نکل آتے ہوں تو نیم کی گیارہ کوپلے یعنی نئی نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی جو پتیاں ہوتی ہیں تو یہ پتیاں سات دن تک اور اگر تکلیف زیادہ ہو تو چالیس دن تک تکلیف کم ہونے کی صورت میں سات دن تک اور تکلیف زیادہ ہونے کی صورت میں چالیس دن تک نہار مو یعنی ناشتے سے قبل خالی پیٹ پانی کے ساتھ کھا لیجیے انشاءاللہ اللہ زوجل دانے پھوڑے پھنسیاں سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اچھا یہ آپ نے جو ارشاد فرمایا تو بھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست کو چہرے پر دانے نکلے انہیں انہوں نے بڑے ارمانوں کے ساتھ داڑھی کی نیت کی تھی مگر چینل کے ناظرین بھی آپ سماپت کر رہے ہیں بڑے مطلب خواہش کے ساتھ انہوں نے نیت کی اب پھر ایک دم نظر نہیں آئے پتہ یہ چلا کہ انہوں نے داڑھی کٹوا ڈالی اور اس کا سبب یہ بنا کہ بہت زیادہ دانے ہو گئے ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ داڑھی کٹوا دو اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کریم لگاؤ یہ اس کے لیے بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ اگر ترکیب کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ضرورت نہیں پڑے گی اور اللہ نے اسی طرح آرام ہو جائے؟ نے پہلے سوال کے شروع میں سنا تھا کہ اللہ تبارک و ہی حقیقت میں شافی علم راضے شفا دینے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالی کی تو یہ عمل جو بھی بتایا گیا یا یار حیبو کہ جو کوئی تین مرتبہ دانے ہوں پھوڑے ہوں پھنسیاں ہوں تو اس پر دم کر دیں تو انشاءاللہ اللہ شفا حاصل ہوگی تو یہ ان کے لیے بھی انشاءاللہ مفید رہے گا کہ جن کے چہرے پر دانے نہیں کرا ہیں اب سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اب چہرے پر کس طرح دم کریں تو اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ یا رقیبو اول و آخر ایک ایک بار دور شریف کے ساتھ تین مرتبہ یا رقیبو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے جہاں چہرے پر دانے ہیں وہاں پر پھیر لیں تو انشاءاللہ شاء اللہ شفا حاصل ہوگی. اور یہ آج کل مرض بہت زیادہ عام ہو چکا ہے لوگ قسم قسم کے ایکنی سوپ استعمال کرتے ہیں لوشن استعمال کرتے ہیں نہ جانے کیا کیا معاملات کرتے ہیں آپ انشاءاللہ اس جو آپ کو علاج بتایا گیا اس پہ عمل کیجئے اور اللہ کرے وہ اسلامی بھائی بھی سن رہے ہوں کاش اور یہ کہ انشاءاللہ شاء و جل اس کی کوشش کریں اللہ نے چاہ دوبارہ دوبارہ بھی نیت کر لیجئے داڑی شریف کی اب کبھی یہ ہو بھی تو یہ کیجئے انشاءاللہ اور سنت کو کبھی کٹوانے کی یہ معاملہ نہ ہو ان شاء اللہ اس سنت کو رکھنے کی برکت سے ان اللہ اللہ تعالی شفا تھا فرما یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ میں آپ کو اجتماع کی تاریخ عرض کروں گا تو سردار آباد کے اجتماع کے متعلق آپ نے سواج فرمایا کہ پندرہ سولہ سترہ اکتوبر کو اجتماع ہے اور ان اللہ گجرات میں آٹھ نو دس اکتوبر کو ہوگا اس کے ایک ہفتے بعد سردار آباد میں پندرہ سولہ سترہ اکتوبر کو اور انشاء اللہ مدینہ ملتان شریف میں بائیس اور چوبیس اکتوبر کو ان اللہ تعالی یہ اجتماع ہوگا تو یہ تاریخیں نوٹ فرما لیں اور نیت کریں کہ ضرور ان اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہم اپنے اپنے شہروں صوبوں کے حوالے سے شرکت کریں گے بے شمار برکتیں ان اللہ تعالیٰ آپ پائیں گے آئیے اب آپ کو ایک ویڈیو سوال سناتے ہیں سلو والیب بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ. میرا نام محمد منیر کشمیر کے سے میں بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نو سال ہو گئے شادی کیے ہو گئے ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں کوئی روحانی علاج یا وظیفہ عطا فرما دیں منیر بھائی منیر اختاری جب کشمیر سے تقریبا نو سال شادی کو ہو گئے ہیں اولاد کے طلبگار کو روحانی علاج اشار منیر بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخیر عافیت درازی عمر والی نیک اولاد بغیر آپریشن کے مکبت المدینہ کی مطبوع گھریلو علاج میں سے حصول عورات کے لیے قرآنی آیات پر مبنی دعائیں پیشے ہیں انہیں سن کر ان پر عمل کیجیے ان شاء اللہ اجل اللہ کی رحمت سے جلد کرم ہوگا ہر نماز کے بعد آپ دونوں میاں اور بیوی اول آخر ایک بار دروش شریف کے ساتھ اور آنے کریم میں وارد یہ دعائے ابراہیم علا نبی و علیہ السلاۃ وسلام تین بار پڑھتے رہی ہے یہ دعا ابراہیم تیرویں پارے کی سورہ ابراہیم کی اکتالیس چالیس اور اکتالیسویں آیت ہے یہ اسے سما فرما لیجئے رب الصلاة ومن ربنا وتقبل رب يوم يقوم الحساب تو ہر نماز کے بعد آپ دونوں میاں بیوی بی اول آخر ایک بار درج شریف کے ساتھ قرآن قریب کے پارہ نمبر تیرہ کی سورہ ابراہیم کی یہ چالیسویں اور اکتالیسویں آیت یہ تین بار پڑھ لیا کریں اس کا ترجمہ کنزور ایمان بھی سماج فرما لیجئے اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا ایک اور دعا یہ دعا زکریہ ہے پہلے جو ہم نے دعا سنی اسے دعا ابراہیم علا نبینا و علیہ السلام, و السلام اور اب جو دعا پیش کی جائے گی یہ دعا زکریہ علا نبینا و علیہ السلام, و السلام کہلاتی ہے یہ بھی دعا آپ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد اول آخر ایک بار دلوش شریف پڑھ کر تین برتبہ پڑھ لیا کریں وہ دعا یہ ہے رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبہ انکا سمیع دعا ترجمائے کنزول ایمان اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد بے شک تو, ہی دعا سننے والا تو منیر بھائی آپ اور آپ کی اہلیہ حصول مراد یہ دعا ابراہیم و زکری علیہ السلام کا ورد کیجئے انشاء شاء اللہ جلد اس کی برکت سے جلد اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے آپ کی گود بھر جائے گی اور آپ کے من کی مراد پوری ہوگی ان شاء اللہ اچھے بچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اولاد کی طلب یہ انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام نے بھی کی اور اگر آپ اس میں ان دونوں حضرات کی دعاؤں کو دیکھ لیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں ہیں تو دونوں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی ازواج متحرات ان سب کی عمر کافی بڑی ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود یہ اللہ عزا وجل کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہوا ایک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے دوسرا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کیا پتا کہ کس وقت کیا معاملہ ہو اور ہمارے یہاں پر آج کل یہ بہت غلط ٹرینڈ اور یہ سلسلہ ہے کہ مطلب, مطلب, مطلب, مطلب یہ میں بہت یعنی عموماً لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ابھی شادی کو ایک سال گزرتا ہے تو سب کو فکر پڑ جاتی ہے اور اس طرح پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ راضی ہوا کیا اللہ راضی ہوا تو معذ اللہ کیا اللہ پہلے ناراض تھا ایسا تو معاملہ نہیں ہے اس کے اندر یہ کہ اللہ تبا چلیے یا اگر اس میں یہ بھی مقصد ہو کہ ٹھیک ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائے اور اولاد کا معاملہ یہ ہوا تو اس میں اگر ہمارا یہ پوچھنا اور وہاں پہ کوئی سلسلہ نہیں ہوا تو بتائیے اس دل آزار بات سے یا چلیے ہم نے ایسے ہی پوچھا لیکن اس کی وجہ سے اگر اس کی دل آزاری ہو اور اسے وہ یہ ہو کہ یار ہمارے یہاں کیوں یہ وہ نہیں ہے معاملہ اور اس کے اس کا دل ٹوٹ جائے اس وجہ سے تو بتائیے کہ کیسا معاملہ ہے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اس کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے جس کے اولاد نہیں ہیں اور یہ دعائیں جو بتائی گئی ہیں ان اللہ اسے بھی آپ پڑھتے رہیے کرتے رہیے اور کرام علیہ وصلاۃ والسلام کے صبر کا دیکھیے کتنا کتنا عرصہ انتظار کیا آپ تفاصر میں اٹھا کر دیکھیے کسی کی عمر نوے برس تھی کسی کی عمر ایک سو بیس برس تھی تو ان کی زوجہ کی عمر نوے برس تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا تو اللہ اعلیٰ کل شعین قدیر اللہ تبارک و تو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے وہ چاہے تو جب چاہے اللہ زوجل کرم فرما دے اور اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے تو اولاد کی تمنا رکھنی چاہیے نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے ان شاء جل جلد آپ کی گود بھر جائے گی اللہ تعالی سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے نیک سوال اولاد عطا فرمائے جو کہ ہماری ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ہمارے بعد یہ سمجھیے کہ حصول ثواب کا ہمارے لیے ذریعہ ہوں۔ آئیے اب آپ کو ایک آڈیو سوال سناتے ہیں میں محمد شہباز تاری ضیاكوڑ سے بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر میرے کپڑوں پر خون کی چھینٹیں پڑتی رہتی ہیں یہ ایسی چھینٹیں پڑتی ہیں جس کا مجھے علم نہیں ہوتا غیربانہ خون کی چھینٹیں پڑتی ہیں ہاں اور گر میں سے جو ہے نا کسی کے رونے کی آوازیں آتی رہتی ہیں تو پہلے بھی میں نے اس کا جو ہے نا علاج کرایا لیکن اب دوبارہ جو ہے نا میرے کپڑوں پر خون کی چھینٹے پڑ گئی ہیں تو اس کا حل کیا فرماد حضرت شہباز بھائی ضیا کوٹ سے کپڑوں پر خون کی چھینٹیں بھی پڑتے ہیں اور گھر میں سے رونے کی آواز بھی آتی ہے کیا فرماد ہے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑنا اور گھر میں رونے کی آوازیں آنا بظاہر یہ معاملات جنات کے محسوس ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو, کو شریر جنات کی شر سے محفوظ فرمائیں بہرحال انشاءاللہ عزوجل آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتبہ شیر خدا قرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے مروی ہے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجبر سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں کے لیے قرآن پاک کا کچھ حصہ ذخیرہ کرو اس لیے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی وہ گھر والوں کے لیے مانوس بن جائے گا اور اس کی خیر و برکت بھی بڑھ جائے گی اور اس میں مومن جنات رہائش اختیار کریں گے اور جب اس گھر میں تلاوت نہیں کی جائے گی تو وہ گھر اس کے لیے اور اس کے رہنے والوں پر وحشت بن جائے گا اور اس کی خیر و برکت بھی چلی جائے گی اور اس گھر میں کافر جنات بسیرا کر لیں گے لہٰذا شاہباز بھائی آپ بھی اور آپ کے اہل خانہ کو چاہیے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیجیے ان اچھا شاء اللہ اس کی برکت سے گھر میں بھی برکت ہوگی اور وہ گھر آپ کے گھر والوں کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ مانوس بن جائے گا اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اس کے علاوہ امیر اہل سنت دامت برقات ملالیہ کے رسالے چالیس روحانی علاج میں سے جادو اور جنات سے حفاظت کے چار مدنی ہتھیار پیش خدمت ہیں چاہے تو شہباز بھائی اور ہمارے جو دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں چاہے تو اسے اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجیے اور اس کو اپنے معاملات میں شامل کر کے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجیے ان برکت سے جادو سے جنات سے عملیات اثرات سے انشاءاللہ اللہ حفاظت حاصل ہوگی وہ چار مدنی ہتھیار پیش خدمت ہیں نمبر ایک یا محی مینو یا محی مینو یا محی مینو انتیس بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا ان شاء نمبر دو یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو سات بار روزانہ اثر کے وقت جو پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عزوجل اللہ ہر آفت سے پناہ پائے گا انشاءاللہ اللہ نمبر تین یا ممیتو سات بار روزانہ پڑھ کر جو کوئی اپنے اوپر دم کر لیا کرے تو انشاءاللہ شاء اس پر جادو یا سر نہیں کرے گا ان اللہ نمبر چار <تصفح> یا قادرو یا قادرو یا جو کوئی وضو کے دوران ہر عرض کو دھوتے وقت یا قادرو پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ شاء دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا <تصفح> اب وہ دشمن چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو تو ان شاء اللہ ان اورعاد پر عمل کرنے کے برکت سے ان کو پڑھنے کے برکت سے جادو سے جنات سے اور دشمن سے بھی انشاءاللہ حفاظت حاصل ہوگی اور ابھی میری نظر میں پچھلے دنوں میں دو تین ایسے کیسز بھی یہ آئے کہ جنہیں ڈینگی فیور کا معاملہ یہ تھا تو اس کے اندر بھی یہی انتیس مرتبہ یا مہمینوں کا وظیفہ یہ پڑھنے کی اجازت ہے ہر ایک کو امیر کی طرف سے کیا معاملہ ہے حضرت کیا فرماتے ہیں یہ امیر سنت نے خود اس حوالے سے ایک تحریر عطا فرمائی ہے हुँ. کہ جو ہمارے بسوں سے بھی دی جاتی हुँ. ہے जी. کہ وائرس سے ہر قسم کے وائرس سے بچنے کا عمل تو اس میں بھی یہی عمل لکھا ہوا ہے کہ یا محیمینو جو انتیس بار پڑھ لیا کرے گا وہ وائرس سے بھی محفوظ رہے گا اور جہاں اپنے ایک مریض کو دیکھا تو ایک مرض سے نجات محفوظ رہنے کا بہترین عمل یہ بھی ہے کہ اس مریض کو دیکھ کر ہر آفت و بلا سے محفوظ رہنے والی دعا پڑھ لی جائے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بارہا وہ دعا سنی ہوگی اور جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہیں مدنی قاصلوں میں سفر کرتے رہتے ہیں انہیں تو یہ دعا کم و اکثریت کو یہ دعا یاد ہوتی ہے کہ الحمد للہ آف آنی ممالع کا اللہ کا پیری ممن خلوق اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو کسی آفت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے تو جس سے یہ دعا پڑھ لی وہ کبھی اس آفت اس بلا اس مرف میں مبتلا نہیں ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ اور یہ خود ہمارے ہمیں اس کا بہت تجربہ ہے کہ ہم نے خود الحمد للہ وجل یہ داؤد اسلامی کا صدقہ ہے اور مدنی ماحول کی برکتیں کہ یہ دعا چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو یہ مرض لاحق نہیں ہوگا اس طرح کا مفہوم مضمون ہے اس کا تو یہ الحمدللہ عقیدہ قائم ہو گیا کہ جس مریض کو دیکھ کر میں یہ دعا پڑھ لوں گا میں کبھی اس مرض سے مبتلا نہ ہوں گا تو الحمدللہ جس جس مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی الحمدللہ اس سے حفاظت رہی جہاں باقی تین قسم کے مریضوں کے حوالے سے منع کیا گیا اعلیٰ نے منع کہ نزلہ جسے نزلہ اسے دیکھ کر یہ دعا نہ پڑی جائے کہ نزلہ بائس رحمت ہے اس کے علاوہ آشوب چشم کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑی جائے کہ آشوب چشم بھی رحمت ہے اور تیسرا خارش تو ایسے مریض کو بھی دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے اچھا یہ آشوب چشم کا آپ نے فرمایا جی جی تو یہ آج جہاں پہ یہ سیلاب زدہ علاقے نا جی جی وہاں پہ ہمارے مطلب کچھ اب وہ امداد کے لیے بھی الحمدللہ للہ ہے جذبہ اسلام ہے مسلمانوں کی خدمت کا جذبہ ہے اسلام بائی جاتے ہیں اچھا جب آئے تو کئیوں کی آنکھیں آئی ہوئی تھی جسے آپ شبہ چشم ہم کہتے ہیں تو یہ اس کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں کیا, کیا جائے اس کا ایک بہت ایمان افروز عمل ہے کہ غالباً درم مختار میں اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ شخص مہذین کو اشد ون محمد رسول اللہ کہتا سن تو یہ دعا پڑھے مرحبا بحبیبی و قوة عینی بکا یا رسول اللہ مرحبا بحبیبی و قوة عینی بکا یا رسول اللہ مرحبا بحبیبی و قوة عینی, عینی بکا یا رسول اللہ پہلی دفعہ میں یہ کہے دوسری دفعہ میں کہے اللہم مطعنی بسامعی والبصر تو وہ آنکھ کے مرض سے محفوظ رہے گا اس کی یہ فضیلت ہے ماشاءاللہ حضرت آپ نے بڑے ایک اچھا وہ معاملہ بتایا اور یہ تینوں امراض جس کی نشاندہی کی گئی اس کے بارے میں ہے کہ یہ تینوں امراض ستر بیماریوں کی کاٹ ہے اگر یہ ہو جائیں تو ان شاء اللہ تعالی دیگر ستر بیماریاں اور نہ جانے ان بیماریوں میں کون کون سی بیماریاں ہوں گی وہ ان اللہ تبارک و تعالی نہیں ہوں گی آئیے اب ایک آڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں علی حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب سے بول رہا ہوں میرا نام سلیم ہے ہماری مسز کا بچوں کی امی کا نام ہے ناہید اختر ان کو سر میں بہت درد ہوتا ہے تو وہ ان کا سر میں جب درد ہوتا ہے بہت ان کو دوائی وغیرہ بھی ہم نے دلانی تو بڑھائے مہربانی آپ کو ایسا علاج روحانی بتائیں یا کوئی دعا وغیرہ کوئی ایسا گھریلو علاج ہو کہ جس سے ان کو جو شفا اللہ تعالیٰ کروا دے میری خود کی کمر میں بھی جو درد ہے اور یہ کڈنی میں گردے میں پتھری ہے تو اس کے لیے جو مجھے کوئی روحانی علاج عطا فرما دے انشاءاللہ سلیم بھائی عرب شریف سے تھے زوجہ کو درد سر اور خود کمر اور گردے کی تکلیف میں مبتلا ہے سلیم بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو شفا کا میلہ اجلاس صحت نافیات سے نوازے اور آپ کی اہلیہ کو بھی روبت سے فرمائے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتا المدینہ کی مطبوعہ مدنی منصورہ کے بعد فیضان اولاد میں درد سر سے نجات کے لیے ایک ورد لکھا ہوا ہے یا غفورو یا غفورو یا غفورو جس کو درد سر ہو جائے تو تین بار یا غفورو کی مقدعات یعنی یا الف وائن فا وا اور رو اس کو کاغذ پر لکھ کر اس پر اس کو کاغذ پر لکھ دیں اور ابھی اس کی جو روشنائی ہے وہ سوکھی نہ ہو سوکھنے نہ پائے اس سے پہلے ہی روٹی کا ایک ٹکڑا لگا کر وہ نقش روٹی میں جس کر لیجئے اور اس کو کھا لیجئے جس کو درد سر ہے تو درد سر سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی سوحان. سوحان. اس کے علاوہ یا مجیبو جو کوئی تین بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ شاء و جل درد سر کافور ہوگا مزید آپ نے اپنے حوالے سے یہ بتایا کہ کمر میں تکلیف ہے آپ کو تو کمر میں درد سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد سات مرتبہ یہ آیت کریمہ پارہ اٹھائیس سورت الحشر کی یہ آیت کریمہ ہے لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تو ساعة مرتبة أي آية الكريمة جاب سنعيك هيك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وطل کل امسالون یا پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر دیجئے اور درد کے مقام پر مل لیجئے جہاں بھی درد ہو یہ صرف کمر کی تکلیف کے لیے مخصوص نہیں ہے اگر بازو میں درد ہو تو وہاں پھیر لیجئے گردن میں تکلیف ہو تو وہاں پھیر لیجئے کندھوں میں ہو تو وہاں پھیر لیجئے تو درد کے مقام پر اپنے ہاتھ پھیر لیجئے انشاءاللہ اللہ درد جاتا رہے گا اور گردے کی پتھری سے نجات پانے کے لیے پارا سولہ پارا سولہ سورت القحف کی یہ آیت نمبر ایک سو نو بسم اللہ الرحمن الرحیم لو كان البحر ربی یہ کریمہ بعد نماز فجر تین عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر زردے کے رنگ سے لکھ لیجئے اس میں اعراب یعنی زیب زبر، پیش وغیرہ لگانے کی حاجت نہیں ہے البتہ دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھیے اور ایک پلیٹ صبح ایک پلیٹ دوپہر اور ایک پلیٹ رات کو پانی سے دھو کر پی لیجئے اس کا مدت علاج چالیس دن ہے چالیس دن تک یہ اس کا مطلب ہے آپ کو چالیس دن میں ایک سو بیس پلیٹیں پینی ہیں اس کے علاوہ اسی رنگ سے لکھ کر ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بنا لیجئے اگر کسی سائی بہن کو گردے میں پتھری ہو تو اپنے گلے میں اور اگر سائی بھائی کو پتھری ہو تو اپنے سیدھے بھاگو پر باندھ لیجئے اور یہ یاد رکھیں جب بھی تعویذ پہننا ہو اس کو پلاسٹک کوٹنگ یا موم جامع کروا لینا چاہیے کہ بعض اوقات پانی وغیرہ اندر پہنچتا رہتا ہے اور وہ اس کی سیاہی جو ہوتی ہے اس کی روشنائی جو ہوتی ہے وہ ذائل ہو جاتی ہے تو اسے پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں یا موم جامع کروا لیں پھر میں سلوا کر اسے پہن لیجیے یہاں پہ آپ نے مرضہ فرمایا کہ ہمارے اسلامی بہن نے کہ جو آیت مبارکہ چینی کی پلیٹوں پر لکھنی ہے اس کے اندر دائرے والے حروف کھلے رکھیں تو جیسے مثال کے طور پر آپ نے یہ آیت دیکھی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مداد الکلیمات ربی اگر یہ کو چلا دیں اس آیت کو تو اس سے میں بتا دوں کہ کس طرح جیسے آپ دیکھیے لکھ رہے ہیں بسم اللہ تو بسم کر کے میم یہ دائرے والا ہر آیا ٹھیک ہے نا تو میم کا دائرہ یعنی یہ اوپن ہو اس کے بعد بسم اللہ ہی میں ہا میں دائرہ یہ ہا اوپن ہو یا اسکرین میں دیکھ رہے اور پھر یہ الرحمن لکھا ہے تو میم کا جو نا دائرہ یہ کھلا ہو پھر الرحیم میں میم کا دائرہ کھلا ہو پھر آگے لو کان الحرو مدا دلی ربی میں دائرہ کا جائیے تو لکھ کلی میں میم آتا ہے اس میں اور پھر مداد مداد میں بھی یہ مداد میں بھی یہ آتا ہے میم آ رہا ہے واؤ آ رہا ہے لو میں تو یعنی یہ جتنے بھی جس میں دائرہ بن رہا ہے تو اس میں یہ آ دائرہ ظاہر ہو اور واضح ہو یہ اس کا مقصد ہے تو ان شاء یہ آپ ترکیب کیجئے اور الحمدللہ سوالات کا اور جوابات کا سلسلہ جاری ہے تو یہ درمیان میں آپ کو میں ایک بہار سناتا ہوں انشاءاللہ شاء آپ کا ایمان تازہ ہو جائے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں الحمدللہ اس کی بہت برکت ہیں اور اس کی برکت سے کئی مسائل حل ہوتے ہیں کئی بیماروں کو شفا ملتی ہے الحمدللہ ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ ہمارا بارہ دن کا قافلہ یہ بلوچستان سے واپسی پر کسی اسٹیشن پر اترا تو مدنی قافلے کے شرکا اسلامی بھائی انفرادی کوشش میں مشغول ہو گئے یعنی نئے نئے اسلامی بھائیوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں سلام کر رہے ہیں انہیں نماز کی دعوت دے رہے ہیں دعوت اسلامی کے تعارف پیش کر رہے ہیں ان سے ان کے شہر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور وہاں کے اجتماعات کے ایڈریسز یہ دیتے ہیں اس طرح کے کا روٹین ہمارے مدنی قافلوں کا یہ ہوتا ہے تو اس دور وہاں اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی تو وہ مدنی قافلوں کی برکتیں لوٹنے کا اپنا ذاتی تجربہ بیان کر کے یہ واقعہ انہوں نے سنایا کہ میں گردے کی پتھری کے سبب سخت اذیت میں تھا ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا دریا اس ٹائم میں نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دلاسہ دیا کہ گھبرائیے نہیں مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ان کے محبت بھرے لہجے نے میرا دل جیت لیا اور میں تین دن کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا الحمدللہ عزوجل یہ تین روز کے اندر اندر میری پتری نکل گئی میری پتھری نکل گئی اور جب میں نے ڈاکٹرز کو بتایا تو وہ حیران رہ گئے شاید میری پتھری اس قسم کی تھی کہ ڈاکٹر جی کہتے تھے کہ بغیر آپریشن اس کا علاج نہیں ہے گھر کے بیماریاں تنگ کرے پتھریاں پاؤ گے صحتیں قافلے میں چلو آئیے اب ایک ویڈیو سوال سنتے ہیں توجہ رکھیے الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میرا نام اختر ہے اور میرا تلک علاقہ رہا ہے میرے کزن میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کی پرابلم ہے تو جالے کے انہیں وائک جارے اور نہیں بھرنے گزارش تو ہے کہ تو اے نہ کوئی علاج وسیم اختر بھائی کشمیر کے علاقے کھڑی شریف سے ان کے کزن کو تھیلیسیمیا کا مرض ہے کوئی روحانی علاج تجویز ہو وسیم اختر بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے دوست کو اس مرض سے شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ فرمائے اور ان کی اس بیماری کو کفارہ سیاحت بنا کر سبب ترقی درجات بنائیں آمین اور وسیم بھائی آپ اپنے دوست کو حوصلہ دیجیے خوب تسلی دیجیے ان کو اور ان سے کہیے کہ آپ بالکل ہمت نہ ہاریں انشاءاللہ شاء اللہ آپ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ حضور پاک صاحب لولا سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے اس صورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام صورت الشفا ہے اس لیے کہ یہ سورہ فاتحہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے حصول شفا کے دو طریقے پیش خدمت ہیں وسیم بھائی آپ کے دوست کو چاہیے کہ جس طریقے پر بھی مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا آسان ہو تو اسے اختیار کریں اور اگر چاہیں تو دونوں پر دونوں پر عمل کر کے اللہ تبارک کی رحمت کے نظارے دیکھیں وہ دو طریقے بھی سماعت فرمالی لیجیے چاہے تو اپنے پاس تحریر بھی فرمالی لیجیے پہلا طریقہ یہ سماعت فرما لیجیے بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اکتالیس بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے یہ آرام ہو جاتا ہے الحمد للہ دوسرا طریقہ بھی سماعت فرما لیجیے سات دنوں تک سات دنوں تک روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ صرف اتنا پڑھیے نابو و نستا کا نابود و ایا کا ایاک کا نابود و نستائین اور اس کے اول و آخر تین تین بار گروز شریف پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل اللہ اس عمل کی برکت سے بیماریوں اور بلاؤں سے حفاظت حاصل ہوگی اور انشاءاللہ اللہ شفا حاصل ہوگی اور یہ عمل بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے تو وسیم بھائی آپ اپنے دوست سے ان دونوں روحانی علاج کے بارے میں بتائیے کہ ان دونوں پر عمل کریں ورنہ کم از کم ایک پر تو عمل کر ہی لیں انشاءاللہ عزوجل اللہ شفا حاصل ہوگی ہے میں نے جیسے کافلوں کی بہاریں کو سن کوئی تاویزات اتاریہ کی بہار اگر کہ اس کی برکت سے کوئی ایسا معاملہ لگے تو ہمارے ناظرین کی دلچسپی سے آئیے میں مدنی چینل کے ناظرین کو تاویزات اتاریہ کی ایک مدنی بہار سناتا ہوں انشاءاللہ شاء اس سے ہمارے وسیم بھائی کے جو کزن ہیں ان کو بھی کافی حوصلہ ملے گا اور ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی انشاءاللہ کافی حوصلہ ملے گا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کے بستے پر ایک خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی تشریف لائے جنہوں نے اپنے ہی سگے بھائی کے حوالے سے یہ ایمان افروز واقعہ اپنے انداز میں سنایا کہ میرے بھائی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ان کا رنگ پیلا پڑ گیا انہیں اسپتال پہنچا دیا گیا ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کرنے کے بعد یہ انکشاف کیا کہ ان کے جسم میں خون بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے اور مزید بالکل ہی نہیں بن رہا اگر دو سے تین گھنٹوں کے اندر خون نہ چڑھایا گیا تو ان کا زندہ بچنا بہت مشکل ہے بہرحال ने نے بلڈ گروپ بتا دیا کہ صرف اسی گروپ کا خون ان کے لیے کارآمد ہے اور کوئی خون انہیں نہیں دیا جا سکتا اتفاق سے اس گروپ کا خون بہت ہی مشکل سے ملتا تھا تا ہم نے ہمت نہ ہاری جوان بھائی کی زندگی بچانے کے لیے ہم نے پورے شہر کے بلڈ بینک سے رابطہ کیا مگر ہر طرف سے ناکامی ہوئی نہ ہی ہمارے فرد خانہ میں سے کسی کا خون بھائی کے بلڈ گروپ سے میچ ہو رہا تھا بہرحال ہر طرف سے تھک ہار کر جب پلٹے تو کسی نے ہماری دل جوئی فرماتے ہوئے کہا کہ آپ فیلان مدینہ میں تابیزات کے بستے پر رابطہ کر لیجیے ہم <تصفح> نے ان سے ایڈریس لے کر فیلانے مدینہ حاضری دی اور تعویزات لے کر بھائی کے گلے میں ڈال دی تھوڑی <تصفح> ہی دیر بعد جب ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آئے اور بے ہوش بھائی کی بن آنکھ کی پلک کو جب کھولا تو وہی آنکھیں جو تعلاتے اتاریہ کے استعمال سے قبل پیلی ہو چکی تھی ان میں سرخ سرخ دورے دیکھ کر ڈاکٹر حیران رہ گئے اور ڈاکٹروں نے پوچھا کہ اسے کس نے خون چڑھایا ہے اور اس کے جسم میں کہاں سے خون آ گیا تو بہرحال جو ان کے گھر والے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر کو ساری حقیقت بتا دی الحمدللہ للہ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بھائی کو ڈسچارج کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بھائی کو اب خون چڑھانے کی ضرورت نہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہو چکے کھڑی شریف سے انہوں نے یہ اپنا ویڈیو سوال بتائے جی جی تو ان کے علاقے میں الحمد للہ تاویزات کا بستہ ہی موجود ہے کھڑی شریف میں فیضان مدینہ پل منڈا میں روزانہ تعویذات اطاریہ کا بستہ لگتا ہے وہاں سے یہی چاہیے کہ تاویزات اطاریہ حاصل کرنے اور ساتھ ساتھ اپنے ان عزیز ان دوست کی لیے کاٹ کا عمل بھی کروائیں اور پلیٹوں کا کوس بھی شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ اس سے بہت جلد روبہ سے خت ہو جائیں گے ماشاء اللہ دیکھیے آپ نے باہر سنی کہ کی کیسی زبردست برکت جو ہے نا وہ طویز تاریخ کی اسے اسلامی بھائی کو حاصل ماشاء اللہ آئیے ایک آڈیو سوال آپ کو سناتے ہیں جی کش... کشمیر سے میرا بھائی یہ کراچی آیا تھا یوسف گوٹ ایک مہینہ چھ دن ہو گیا توازن ٹھیک نہیں رہا اس کا تو بھی مل نہیں رہا اس بارے میں کچھ معلومات کوئی میرے تو کوئی ایسا لفظ جو میں پڑھوں یعنی کشمیر صاحب کے بھائی یہاں پہ آئے تھے اور گم ہو گئے ہیں اب آپ مل جانے کے لیے وظیفہ آپ چاہ رہے ہیں کیا کیا دیں گے حضرت اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلامی بھائی کے گم شدہ بھائی کو جلد ان کے اہل خانہ سے ملا دے آمین آمین غائب یا بھاگے ہوئے شخص کو بلانے کے لیے مکتبت المدینہ کی متبو مدنی پنسورا کے بابان او رات میں چند لکھی ہوئی ہیں کسی بزرگ کے مزار کے پاس اور یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں بیٹھ کر پارا سورت الدحا کی یہ آیت و جد کا نو سو نبے بار یعنی نائن ہنڈریڈ نائنٹی ٹائمس پڑھیے پھر ایک بار پوری سورہ رب کا یہ سورہ مکمل پڑھ لیں اور بھائی کی بازیابی بھائی, بھائی کے مل جانے کی دعا کریں انشاءاللہ شاء اللہ عز وہ واپس آ جائیں گے سبحان اور ایک اور بھی درد پیش خدمت ہے کہ نماز عشاء کے بعد بار سورہ وب بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر کھڑے ہو کر مکان کے پہلے دو گوشوں میں اذان اور دو گوشوں میں تکبیر کہہ کر بھائی کی واپسی کے لیے دعا کریں ایک ہفتے کے اندر اندر ان شاء اللہ واپس آ جائیں گے تو یہ آپ نے علاج سماپت کیا انشاءاللہ یہ کیجئے آپ کا بھائی انشاءاللہ اللہ کرے گا تو جلدی گھر واپس آ جائے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس پریشانی تکلیف کو ہم سمجھتے ہیں گھر سے میں ایک فرد نہ ہو اور اس کے بارے میں پتہ بھی نہ چل رہا ہو تو کتنی پریشانی ہوتی ہے انشاءاللہ مجلس بھی دعا بھی کرے گی اللہ تعالیٰ آپ <سؤال> کے اس معاملے کو حل فرما دے لیکن جب یہ بات نکلی ہے تو آئیے میں آپ کو ایک سناتا ہوں انشاءاللہ آپ یہ سنیے اور مدنی قافلے کی نیت کریں انشاءاللہ شاء آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو سنتوں کی تربیت کے لیے آپ کے علم ہے کہ قافلے یہ سفر کرتے ہیں تو اس سے الحمد دنیاوی مسائل بھی یہ حل ہوتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلہ یہ سبس پور جس کا نام ہری پور ہزارا کہا جاتا ہے اس میں سنو تو بڑے سفر پڑتا اس میں ایک بتایا کہ میرے بڑے بھائی جان یہ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور آپ نے تو جیسے بتایا نا کہ ان کو ایک ماں ہو چکا ہے یہ ان کے جو بھائی گئے تھے انہیں بارہ برس گزر چکے تھے کتنے برس بارہ برس اور ان کو کوئی پتہ نہیں تھا اور معاملہ یہ تھا کہ اب ان کے پورے کم... کمبے کی کفالت وہ کر رہے ہیں اور تنگ دستی کا عالم میں ظاہر ایک فیملی کے اندر ایک پورے کنبے کا اضافہ ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اخراجات کتنے بڑھ جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں عشقہ رسول کے ساتھ سفر میں دعا کی نیت سے میں مدنی قافلے کا مسافر بن گیا مدنی قافلے سے واپسی کے تقریباً ایک ہفتے بعد ایک مدنی مشورے میں وہ اسلام شریک ہوئے اور ان کے جذبات قابل دید تھے اور رو, رو کر فرما رہے تھے کہ الحمد للہ مدنی قافلے میں سفر کی مرکز سے کرم ہو گیا میرے بارہ سال سے لاپتا بھائی جان کا فون آ گیا سبحان, سبحان, سبحان اور انہوں نے ہمیں گھر کے اخراجات کے لیے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے بھی, بھی جو سوہان جو کہ مفقود ہو وہ بھی موجود ہو جو نہ ملتا ہو وہ بھی موجود ہو جائے انشاءاللہ چلیں اللہ قافلے میں چلو دور ہو سارے غم ہوگا رب کا کرم غم کے مارے سنے قافلے خافل میں چلو اب بھی مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے اور دو رق سلات الحجات کبھی میں آپ کو مشورہ دوں گا یہ بھی پڑھیے ان اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد بھائی کے مل جانے کی دعا کیجیے ان اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر والوں کی جو یہ بے اطمینانی کی کیفیت ہے اسے بے اطمینان والا کر دے اور جلدی آپ کا بھائی گھر پہنچ آمین امین بجاہن نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام داود احمد اطاری ہے میرا تلق کشمیر نکھیال سے ہے حضور میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر میں زلزلے بہت آتے ہیں تو ہمیں کوئی اس کا کوئی حل بتائیں کہ ہمارے گھر بھی محفوظ رہیں اور ہماری جان و مال بھی محفوظ رہیں حضرت یہ آپ کے علم میں ہو گئی کہ پچھلے دنوں پاکستان کے کئی علاقوں میں کشمیر سے متصل پنجاب کے بھی کئی ایریا میں دوبارہ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے اور معاملہ یہ کہ ابھی تو قوم سیلاب کے معاملہ سے ابھی گزر رہی ہے اور اس میں پھر زلزلے کے جھٹکے تو کیا ارشاد فرماتے ہیں کیا کیا جائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے داود احمد بھائی جنہوں نے ہمیں یہ سوال کیا جی تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے جان مال عزت آبرو بالخصوص ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بھی جان مال عزت آبرو بالخصوص ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے تو جان مال کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ قادریہ قادری اتاریہ کے صفحہ نمبر بارہ پر ایک بہت ہی پیارا عمل لکھا ہوا ہے وہ بھی سماپت فرما لیجیے بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و بلدی و اہلی و مالی بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و بلدی و اہلی و مالی تو یہ دعا صبح و شام اول واقف ایک ایک بار گرو شریف پڑھ کر تین تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ اس دعا کی برکت سے جان مال اور بچے سب انشاءاللہ اللہ حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ شاء تو یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ یہ بھی ایک بتایا دوسرا مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ امیر الرسول الرسمت یہ بھی ارشاد فرمایا یا ظاہروں گھر کی دیوار پر آپ لکھ رہے ہیں تو ان شاء اللہ تبارک و تعالی دیوار سلامت رہے گی اور یا ظاہروں کے ساتھ ساتھ ایک طرف یا اللہ بھی لکھوئیے اور دوسری طرف یا رسول اللہ بھی لکھوئیے کہ جب سن 1426 سو ہجری میں زلزلہ آیا تھا یہاں پہ کشمیر کی طرف تو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور نار رسلت کی آواز گونج اٹھی کہ جس دیوار پر نارا رز... یا رسول اللہ لکھا ہوتا وہ دیوار گرنے سے محفوظ رہی <سلام> تو آپ یا ظاہر و درمیان میں اور ایک طرف یا, یا اللہ عز و جل اور دوسری طرف یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھوائیے تو میٹھی میٹھی اسکاہی بھائی الحمد الحمدللہ یہ آج چند سوالات شامل کیے تقریباً سوالات ہمارے الحمد پورے ہو گئے اور آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ ہو جائے گی ان آپ کے اوپر بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں گی اپنے شہر میں ہونے والے سنت و اجتماعات میں شرکت کیجیے مدرسۃ المدینہ جہاں پر دعوت اسلامی کے مدنی کام جن مساجد میں وہاں شرکت کیجیے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے مدنی انعامات کا رسالہ پور کیجیے انشاءاللہ شاء آپ کی دنیا اور آخرت یہ بہتر ہو جائے گی اب یہ سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی اگر ویڈیو سوال بھیجنا چاہیں تو اس ای میل فیڈ بیک ایٹ پر روانہ کر دیجئے آپ کا کلپ آپ روانہ کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم شامل کر لیں گے اور سوال ریکارڈ کروانا چاہیں تو ابھی ترسٹ منٹ کے اندر آپ اس نمبر 021 34942626 پر آپ سوال ریکارڈ کروائیں اور جو پاکستان کے باہر سے ملا ہے ان سے گزارش ہے کہ ڈبل یہ آپ ایڈ کرنا اس کے اندر اور پھر آگے یہ نمبر 34942626 یہ جو آپ نے ابھی ملازہ کیا تھا اس پہ آپ ابھی رابطہ کر لیجئے اور عرض یہ ہے کہ سلام کے بعد رکیے اور اپنا شہر و ملک کا نام بتانے کے بعد واضح آواز میں یہ مسئلہ بیان کیجیے اسلامی بہنیں رابطہ فرمائیں نشر مقرر کے طور پر یہ سلسلہ ان اللہ تعالی بروس پیر دوپہر تین بجے ہوگا اور آئندہ ہفتے ان اللہ تعالیٰ یہی سلسلہ بروز منگل اسی وقت نو بجے ان اللہ تعالی لائیو آپ اسے دیکھیں گے اگر آپ شرعی رہنمائی چاہتے ہیں تو ڈبل بارہ گھنٹے فون کیجئے ہمارے اس نمبر پر زیرو ٹو اور پاکستان سے باہر والے یہ انٹرنیشنل کوڈ ملا کے پاکستان کا کوڈ ملا لیجئے ویب ایڈریس بھی نوٹ فرما لیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے دکھ تر فرمائے اور پیاری امت امت محبوب امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتوں کی بارش نازل فرمائے آل آمین, آل آمین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتیں حاصل کیجیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم